اور کیا تمہیں اس کا اچنبا ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصحت آئی تم میں سے ایک مرد کی مرفت کہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نو کا جاشے کیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا تو اللہ کی نعمت یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو